اور فرماؤ کے سب خوبیاں اللہ کے لیے انقرب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لو گے اور اے محبوب تمہارا رب غافل ناؤ اے لوگو تمہارے امال سے